من الشیطان الرجیم طرضیمز وََ ننفی ونفی ان اللہ فالق الحب ونوا یقینا اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانوں اور گٹلیوں کو یخرج الحیہ من المیہ تھی و مخرج المئی تھی مین نکالتا ہے مردہ کو زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے لاری اللہ حفا اللہ تو فکون یہ اے مخاطبو اللہ ہے پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکال ہاں مردہ چیزوں سے اللہ زندہ پیدا کرتا ہے زندہ سے, مردہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اس کے دو قسم کے معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حیات دنیاوی مراد ہے دنیاوی اعتبار سے زندہ اور مردہ جس طرح بیج بے جان ہوتا ہے درخ سے درخت جاندار پیدا کر دیتا ہے مثلا اور دوسرا اس سے مراد ہے روحانی زندگی نیک سے بد اور بد سے نیک فالق السباح صبح کو پھاڑنے والا ہے وجہ سکانہ اور اس نے رات کو بنایا ہے سکون آرام و شمساول قمر اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر شدہ اندازہ ہے وہی جالقم الجوما وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا لیتا تدو بہا فی الما بربہر <وَالْبَحر> تاکہ تم ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں قومی یا <يَعْلَمُون> ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں جاننے والی قوم کے لیے وہ ولدی انشا کو منفسم مِّن واحدہ مستقرمستان <مَمُسْتَوْدَعًا> و... وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے بس ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپنے کی جگہ ہے قدفسن الیات ہم نے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے لومی یقین ایسی قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ ولدی انزلہ اما <مَاعَا> وہی ذات ہے جس نے آسمانوں سے آسمان سے پانی کو اتارا فخرجنا بھی ہی نباتی پس اس کے ذریعے ہم نے ہر چیز کی نباتات اگائی فخرجنا منو خاج را اس سے ہم نے سبزہ نکالا نخری جو منہ حقبہ متراقبہ اس سے ہم نکالتے ہیں دانے متراقبہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تہ و منخلی بن من پلا کنواندانیہ اور کھجوروں کے درخت سے ان کے گاھے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں وہ جنات بن انا بن و زیتونہ ورغمانہ وغیرہ متشاب اور باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے اندروا الى ثمره الى اتمر تم اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل دیتا ہے وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کی طرف اِنَّ فِي دَارِكُمْ الْآيَاتٍ لِي قَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں اے مخاطبو لقومی یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لئے وَجَعْلُ لِلَّهِ شُرَقَاءَ الجن اور انہوں نے اللہ کے لئے جنوں کو شریک بنا دیا وَخَالَق حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ خراق و لہو بنی نہ علم اور انہوں نے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بغیر کچھ جانے تراش لیے گھڑ لیے سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ عما اللہ اس سے پاک ہے اور بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں بدی عسماواتی ولع وہ موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا انّا یا پن الہو ولد اس کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے ولم تق اللہ صاحبہ جب اس کی کوئی بیوی بی نہیں ہے وہ خالہ کا کل اور اس نے ہر چیز پیدا کی وہ وبک الشعین علیم اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے داری اللہ ربکم لا اللہ اللہ اللہ خالق و کلشی یہ اے مخاطب اللہ ہے تمہارا رب جس کے علاوہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہی خالق الشع ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے فہدو ہو اس کی عبادت اس ہی کی عبادت کرو وہ ہوا اللہق الشیم وکیل اور وہ ہر چیز پر خوب کار ساز ہے نگہوان ہے وهو البسار الابصار اس کو نگاہیں نہیں پا سکتیں اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ ہوا لطیف اور وہ نہایت باریک بین بہت خبر رکھنے والا ہے بصائر من تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی دیکھ لیا تو اس نے اپنے لیے ہی دیکھا من یا فا اور جو اندھا بنا تو اس کا اندھا پن اسی پر ہے کمب اور میں تم پر کوئی کارساز نہیں ہوں محافظ نہیں ہوں وہ قدالف الیات اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ولی عقول اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ولی نبین قومی اور تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں اتبی ما کا مرک اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے واعرض عن المشرکین اور مشرکوں سے اعراض کیجئے ولو شاء الله ما اشرکو اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے وما جعلناك علیہم حافیظا اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہیں وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان لوگوں کو گالی نہ دو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے اللہ کو گالی دیں گے عدوًا زیادتی کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے كذلك زينا لكل امه عملهم اسی طرح ہم نے مزین کر دیئے ہر امت کے لیے ان کے عمل ثم الى ربهم مرجعهم پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے فينبئهم تو وہ ان کو خبر دے گا بما كانوا اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے یعنی کہ کافروں کے جو جھوٹے معبود ہیں لات مناط الدا بل نائلہ وغیرہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے بد سوا یوس یا, یا نصر ان کو بھی برا بھلا نہیں کہنا کیونکہ وہ کافر لوگ کافر رہیں بیوقوف پاگل قسم کے ہوتے ہیں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے جوابن لہذا اس لیے استناب کرتے ہوئے ان کے بڑوں کو لفظی طور پہ تقریم اور احترام دینا چاہیے جہدا ایمان اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں پختہ قسمیں لَئِن آیَتُ لَيُؤْمِنُ <النَّبِهَا> کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے پل کہہ دیجیے ان نمل آیا تو اللہ یقیناً نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں مایوشر کم <يُشْعِرُكُم> اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے اللہ ادا جا لا یؤمنون کہ بے شک جب وہ نشانییں آئیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ونقلب افئدتہم و ابصارہم اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے کما لم یؤمنو به اول مرہ جس طرح وہ اس پر پہلی بار ایمان نہ لائے ونغرہم فی طغیانہم یعمہون اور ہم ان کو چھوڑیں گے یہ اپنی سرکشی میں بھٹکے پھریں گے سرگرداں حیران پھریں گے فرشتہ قبولہ اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی کر دیں ماں کارین اللہ شا اللہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان نہیں لے کے آئیں گے اللہ کے اگر اللہ چاہے والا لیکن ان میں سے اکثر ہر نبی کے لیے دشمن بنائے جنوں اور انسانوں کے شیطان یو ایم الدن رخ روفل قولی غرورہ ان کا بعض بعض کی طرف وہی کرتا ہے ملما شدہ بات کو دھوکے کے لیے <تصح> <تصح> اس لیے کہ وہ ایمان لانے والے کام ہی نہیں کرتے اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ایمان کے قریب ہی نہیں ہوتے یہ دی ال ہی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے جو رجوع نہیں کرتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ولا شاہ ارب کا ماں فائلو اور اگر تیرا رب تو اس کو نہ کرتے پس ان کو چھوڑیے وبائی اور جو وہ گھڑتے ہیں ڈاکہ جھکیں ان لوگوں کے دل اس کی طرف جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ولیئر گ اور تاکہ وہ اسے پسند کریں ولیخ تاریف ماہوں مختاریفون اور تاکہ وہ ارتقاب کریں جو وہ ارتقاب کرنے والے ہیں اطاغ اللہ اب تبھی حکمہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی منصف تلاش کروں وہ قبول کتاب و مفصلا وہی ذات ہے جس نے تمہاری طرف کھلی مفصل کتاب اتاری ہے هم کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے فلا نہ مل بم پس بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے وتمت ربك و تمت کلیمت ربی کا و اور تیرے رب کے کلیمات سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے لا بدیر علی ہی اس کے کلمات کو اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ هو السمیع اور وہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ان تو تع اکثر من فل ارض یضلوک عن اللہ اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہا Mane جو زمین میں ہیں تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے این تبیعون الا الذن و انہم الا یخرصون وہ تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف اٹکل پچو لگاتے ہیں اندازے لگاتے ہیں اندا ربا کا ہوا عالمیلی ہی یقیناً تیرا رب وہی جانتا ہے اس کو جو راستے سے گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے وہ ہوا عالم و اور وہ بخوبی جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو فکولو بما دسم اللہ علیہ ان کھاؤ تم بھی اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو أَلَّا بِمَّا دُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ اس چیز میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حرَّمَ عَلَيْكُمْ اور تحقیق اس نے کھول کر بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو تم پر حرام کیا گیا ہے علام تم الے ہی مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ وہ ان یقیناً بہت زیادہ لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے گمراہ کر دیتے ہیں ان ربا کا ہوا علم بالمتین یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو وزار و ظاہر اتمی و باقی نہ ہو ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو انتما سیج نبی معفتا ہوں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے گناہ کو کا ارتکاب کیا گناہ کمائے انقریب وہ اس چیز کی جزا دیے جائیں گے جو وہ ارتکاب کیا کرتے تھے ولاقلبی مالم یوز کا رسم اللہ ہی علیہ اور اس چیز میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وہ انحو لقینا وہ فسک نافرمانی ہے پر پر پر تے پورا قرآن پڑھ دو تین چھری پھیر دیو تکبیر پڑھن تو بغیر رہے حلال نہیں ہوئی سارا قرآن پڑھ چڈو تقبیر نہ پڑھو حرام ہی رہے گی جانور اللہ ذبح آتا ہے گل ہو رہی ہے جس جانور کھا ل جن الا مارے کھانے یہ مر جائے اللہ کا نا نہیں ذکر جنہوں اللہ کا نا ذکر ہے बिजा देना सबित नहीं, नहीं, दे नहीं।, नहीं तरीका भुल गया है भुले दी खैर ऐ وَإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُنَ إِلَى <أَوْلِيَائِهِم> اور یقینا شیاتی وہی کرتے ہیں اپنے اولیا کی طرف لوکم تا کہ وہ تم سے جھگڑا کرے مشرقن اور اگر تم ان کی اطاط کرو گے تو یقیناً تم مشرق ہو جاؤ گے اوامن کانا میتن فینا نوری فنسی وہ جو مردہ ہو جو شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کمن اس آدمی کی طرح ہے مت الحفول اس کی مثال اندھیروں میں ہے لئی سا بھی خارج وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے کدال کز نل کافی نما کا اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے قدال کا لِيَمْكُرُوا فِيهَا اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے مجرم مجرم بنائے یا ان کے اکابر کو مجرم بنایا اس بستی والوں کا لیم قروفی تاکہ وہ اس میں مکر کرے اس میں تدبیریں کرے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بھی <بِأَنفُسِهِم> اور وہ مکرو فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی وہ ما اور وہ شعور نہیں رکھتے واذا جاءتهم آیه اور جب ان کے پاس کوئی ایت آتی ہے قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے فتا کہ ہم بھی اسی طرح کا کچھ دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ اعلم حيث يجعل رسالته اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا عن قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا پہنچے گا پہنچے گی سغار اللہ اللہ ہاں ذلت وہ آزاد ال شدید اور درد اور سخت عذاب بہ کارو یم اس وجہ سے جو وہ فریب کیا کرتے تھے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ اَن يَحْدِيهُ يَشْرَحْ صدرهُ لِلإسلام تو جس شخص وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے و مَن یُرِیدْ أَن یُضِلَّهُ اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرنا یجعل صدره ضیقاً حرجہ اس کے سینے کو بنا دیتا ہے تنگ گھٹن والا بہت زیادہ تنگ کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں كذلك یجعل الله رجسا علی اللذین لا یؤمنون اسی طرح اللہ تعالی گندگی کو کر دیتا ہے گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رہتے ہاں ہدایت بھی اللہ دیتا ہے گمراہ بھی اللہ کرتا ہے لیکن ہدایت اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور گمراہ اس کو کرتا ہے جو فشکو فجور پہ ڈٹا رہتا ہے جو اللہ کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایمکانات ہوں وہادی کا مستقیم اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے قد فصل للایات لقومی یذکرون ہم نے یقینا کھول کر بیان کر دی ہیں آیات اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لهم دار السلام عند ربهم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی والا سلام لینے والا گھر یعنی جنت ہے وہ وہ ولیہم اور وہ ان کا ولی ہے بما كانوا يعملون اس وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے و یوم یحشرهم جميعا اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا سب کو یا معشر الجنی اے جنوں کی جماعت قد استقثرتم من الانس تم نے بہت زیادہ گمراہ کیا انسانوں میں سے لوگوں کو وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ اور ان کے جو انسان دوست ہیں وہ کہیں گے رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْدُنَا بِبَعْدٍ اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے وبلغنا لنا اور ہم پہنچے اپنی اس مدد کو جو تو نے ہمارے مقرر کی تھی قال النار کہا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانا ہے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ما شاہ اللہ مگر جب تک اللہ چاہے گا انبا کا حکیم العلیم یقینا تیرا رب خوب جاننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے و کدالی کالی بادمینہ بادہ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں بیما کاریکسیبون اس وجہ سے جو وہ کرتے ہیں یا معاشر الجنی اے جنو کی جماعت والانسی اور انسانوں کی جماعت منکم کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے یقصون علیکم آیاتی جو پڑھتے ہیں تم پر میری آیات رونا کم لکھا اور تمہیں ڈراتے ہوں اس دن کی ملاقات سے قالوا انہوں نے کہا شہیدنا علام پسینا وہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف خلافی گواہی دیتے ہیں وغرتهم الحیات الدنیا اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیوی زندگی نے وشہدوا علا انفسیہم اور وہ اپنے آپ پر ہی گواہی دیں گے انہم کانو کافرین کے یقیناً وہ کافر تھے ذالک علم یک رب کا محلک القرآ بظلمن و اہلوها غافلون یہ اس لیے کہ یقیناً تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے۔ غافل ہوں بے خبر ہوں وَلِكُلِّن ممّا اور ہر ایک کے اور تیرا رب بے, ہے, بے نیاز ہے رحمت والا ہے اِن اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے مَا اور تمہارے بعد وہ نائب بنائے خلیفہ بنائے تمہارا جو چاہے کہ ما من شایا قوم آخرین جس, نے ان اس نے جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا کچھ اور لوگوں کی اولاد سے انما تو عدون لآت یقیناً وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ آنے والی ہے وما انتم اور تم کسی صورت آجز کرنے والے نہیں ہو قل کہتیجئے یا قوم اعملوا على مكانتكم امر قوم اپنی جگہ پر عمل کرو انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوف تعلمون پس فس قریب تم جان لو گے من تقون له عاقبت الدار کہ گھر کا انجام کس کے لیے ہوتا ہے انه لا یفلح الظالمون یقینا حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے وجعلوا لله مما ذرء من الحرف والانعام نصيبا اور انہوں نے اللہ کے لیے اس چیز میں سے جو اللہ نے کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ایک حصہ بنایا فقالو تو انہوں نے کہا فکال اپنے گمان سے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے وہ ہاد علی شرا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فما کان علی شراخ کام فلاح یسر اللہ تو جو ان کے شراقا کے لیے ہوتا وہ اللہ تک نہ پہنچتا فما کان علی اللہ فہ وسر اللہ اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں تک پہنچتا سا جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے وہ کزالی کزین مشرقی نا قتل اولادیم اور اسی طرح اس نے مزین کر دیا مشرقوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا شرا ان کے اشوراکان نے مشرکوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے ان کے شراکاریں اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے مزیل کر دیا۔ لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں ولیلبیسو علیہم دینہم اور تاکہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیں والا اشاء اللہ ما فعلوه اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فذرہم بما يفترون تو جو وہ کرتے ہیں انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیجئے وقالو اور انہوں نے کہا ہا ذی انعام و حرث حجر یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے لا یطعموها الا من نشاءو بذعمہم اس کو نہیں کوئی چکھے گا مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے بذعمہم یہ بات انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اپنے ذعم میں کہی وہ انعام حرمت ظهورھا اور کچھ چوپائے جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں یعنی ان پر حملہ اور رکوبروں نے تراک کر دیا۔ و انعام لا یذکرون اسم اللہ علی افتراء علیه اور وہ چوپائے جن پر وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے اس پر جھوٹ بانتے ہوئے سیج زیہم بما کان یفترون اللہ تعالی ان کو جزا دے گا اس کے بدلے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان سو کے پیٹوں میں ہے یہ خالصتا ہمارے مردوں کے لیے ہے وہ محرم علی ازواجینا اور ہماری بیویوں پر حرام کیا گیا ہے وایکم میتتن اور اگر وہ مردہ ہو فہم فيه شرکات وہ اس میں شریک ہوتے ساجزہم وسوہم تو ان کے کہنے کی انقریب وہ انہیں جزا دے گا انه حکیم علیم یقینا وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے قتدہ یقیناً وہ لوگ خسارے میں گئے انہوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی اور کچھ جانے بغیر قتل کر دیا وحرموا ما رزقهم اللہ اور اس چیز سے اس اللہ اور انہوں نے حرام قرار دے لیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا افطرا ان اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے قدغل یقیناً وہ گمراہ ہو گئے وہ ماں کان و اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے